بے خدمت ہے جہاد سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحم اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان کے حفظہ اللہ نے سوال نمبر نو محترم شیخ صاحب بعض لوگ مجاہدین پر اعتراض کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ آپ مجاہدین کی رائے سے متفق نہیں آپ ان کو گمراہ جہنمی اور کیا کچھ کہتے ہو ایسا کیوں ہے آ, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا کس نے ہے دوسرا یہ کہ یہ شخص ہماری رائے سے متفق نہیں ہے تو پھر کس کی رائے سے متفق ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اس کا کافیانہ نظام کو اسلامی نظام کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سو فیصد اسلامی نظام ہے ان حکمرانوں کو امر اور آئمت المسلمین کا نام دیتا ہے تو اگر ایسا شخص معول ہو یعنی اس کے پاس کوئی تعویل شرعی ہو تو اسے ہم خطا پر کہتے ہیں اور اگر کوئی شخص حجت اور دلیل کے تمام ہونے کے بعد بھی سرکشی کرتا ہے اور دلیل نہ ہونے کے بعد بھی بحث کرتا ہے تو اسے ہم گمراہ کہتے ہیں البتہ اگر کوئی شخص بعض دوسرے آرا میں اختلاف رکھتا ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ یہ نظام بالکل باطل ہے بالکل غلط ہے اور آپ کا جنگ کا راستہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ہم نے جمہوریت کے راستے سے ہٹ کر ایک دوسرے من راستے کا انتخاب کیا ہے تو ہم ان کی اس رائے کا بھی احترام کرتے ہیں بشرط یہ کہ اس کا راستہ غیر کفری ہو کفر کا راستہ اختیار نہ کرے بلکہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایک غیر جنگی پرام طریقے اختیار کرے تو ہم اسے گمراہ نہیں کہتے باقی جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو اس میں تو لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون آپ کا ساتھی ہے اور کون نہیں لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوج بھی کرتے ہیں الٹی سیدھی سناتے بھی ہیں ایک دوسرے پر کفر کے فتوی بھی لگاتے ہیں گمراہی کے فتوے بھی لگاتے ہیں تو اس سوشل میڈیا کا کیا ہے اس نے تو دنیا سر پر اٹھائی ہوئی ہے ایک طرف کفر و الہاد ہے تزدیل ہے تو دوسری طرف خارجیت ہے تو اس چیز کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں وہ تو سوشل میڈیا کی اپنی ایک ترتیب ہے اس میں لوگوں کی اپنی آرا ہوتی ہیں تو وہ ہماری آرا نہیں ہاں تو سوشل میڈیا کے ساتھیوں کو ہم یہ تنقین کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ بحث ہو تو بحث اسلامی اصولوں کے مطابق کریں آداب اور اختلاف کے آداب کا خیال رکھیں کسی کو خائل کرنا ہو تو اس میں بھی مہذب طریقہ اپنائیں ہماری طرف سے ساتھیوں کو یہی تلقین ہے اگر ہمارے کسی ساتھی سے اس میں غلطی ہو جائے مطلب یہ کہ وہ بھی بنا دلیل کے فتوے لگائے تو یہ بھی غلط ہے وہ بھی باطل پر ہے یہ نہیں کہ وہ تحریک طالبا پاکستان سے منسوب ہے تو وہ معصوم ہے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی شخص غلط بیانی کر جائے جیسا کہ ہمارے لوگوں میں یہ چیز ہے تو دوسرے فریق میں بھی ایسا ہی ہے ایسے ایسے نامی گرامی شخصیات موجود ہیں جو اسرائیلی اسٹیٹ کو مشروعیت دے بیٹھے اور دلیل یہ پیش کی کہ اسرائیلی اسٹیٹ اس لیے حق پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدق العود المقدس طلتی کا تبلا ہلحکم یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں حالانکہ بات ایسی نہیں ہے اس پر اجماع امت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بشرط اسلام ہے لیکن جو لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہیں اور حکومت کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں وہ اس حد تک بھی جا چکے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فریقین میں بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو حد سے بہت ہی زیادہ گزر جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن حدود یہی ہیں کہ اگر ایک شخص اسلامی نظام کے قیام کے لیے مسلح جد و کو بالکل ناجائز سمجھتا ہے تو ایسے شخص کو ہم ظال کہتے ہیں اسے گمراہ کہتے ہیں جب اسلامی نظام نہ ہو اور کفری نظام نافذ ہو اور ایسی صورت میں لوگ مسلح جدوجہد جہد کریں اور کوئی اسے ناجائز سمجھے جہاد کی منسوخیت کا قائل ہو تو ایسا شخص بالکل ذال ہے گمراہ ہے اور اگر کوئی شخص یہ بات مان کر چلے کہ تمہارا طریقہ بھی صحیح ہے لیکن ہم ایک غیر جمہوری راستے کا انتخاب کر کے اور پورا من راستے کا انتخاب کر کے اسلامی نظام کا قیام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے رائے کا اختلاف رکھتے ہیں کہ بھائی تمہاری رائے خطا ہے مگر اسے ہم گمراہ نہیں کہتے اور نہ ہی اسے ہم کافر کہتے ہیں